أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإما يأثينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک بڑی عدیم شان حدیث مروی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نفع بخش علم سے بھر دیا تھا اور بہت ہی نفع بخش علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے ان کا اپنا قول ہے توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا عر یسیرو بجنا ہے ہی اللہ آتانہ ننو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی علم دے گئے سباؤں میں اڑنے والے پرندوں کی بھی خبر دے گئے ان کے اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کس قدر علم تھا فرمایا تھا بہت سا علم نافع ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے میں نافے وہ علم ہوتا ہے جس کا نفع اور جس کا فائدہ مرنے کے بعد ہو مثال کے طور پہ ایک بار پیغمبل اسلام نے اپنی مجلس میں ایک سوال کیا مِن لی واحدن ابم الحجن کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ابو ذر غفاری رضی اللہ عدالین ہو جو بڑے حریص تھے طلب علم کے اور حصول جنت کے انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا حالانکہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضمانت لینا چاہتے ہیں فوراً تیار ہو گئے رسول اللہ اس رسول نے ارشاد فرمایا داتس علی ناد شعرا جو ضمانت میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا صرف اللہ تعالی سے سوال کرنا لوگوں سے نہ کرنا اگرچہ اس کا جواز ہے کہ لوگ جو چیز دے سکتے ہیں وہ ان سے مانگی جا سکتی ہے کسی سے کہا جا سکتا ہے مجھے پانی پلا دیجئے لیکن فرمایا کہ جو ضمانت میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اس قسم کا سوال بھی لوگوں سے نہ کرنا اللہ تعالی سے کرنا یہ بڑا ہی نفع بخش علم ہے یہاں جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے نفع بخش علم وہ نہیں ہوتا جس میں منطقی اور فلسفی بوشگافیاں ہوں مسجہ اور مقفع عبارتیں ہوں اور کھوکھلے قسم کے نکتے ہوں جاہل قسم کے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے بلکہ نفع بخش علم تو وہ علم ہے جو برنے کے بعد یوم المعاد انسان کے کام آئے جس میں اللہ کی رضا ہو اس کی رحمت کا حصول ہو جنت کا حصول ہو جس میں انسان کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے یہ نفع بخش علم ہے اور یہ بڑا سادہ سا سیدھا سا اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ترقم عادل بہ دلہا و نہار سوا میں تمہیں ایک بڑے ہی روشن اور واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے یہ ہمارا علم ہے نفع بخش علم جس میں کوئی چونکہ چنانچے نہیں ہیں یہ علم نافع ہے تو اسی علم نافع پر مشتمل ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کا شروع میں ذکر کیا ابو رضی اللہ عنہ کی روایت سے باتیں کہ قبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما مرویہ ربے ہی اور یہ پیغمبر اسلام کا فرمان وہ ہے جو آپ خود اپنے رب سے روایت کیا کرتے تھے یعنی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اپنے رب سے روایت فرما رہے ہیں سے خود سی کہلاتی ہے جس کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے لذت آتی ہے ایک ایسی سند جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سند نہیں کر سکتی امام المبیا محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت فرماتے ہیں یعنی بیچ میں جبریڑ امین کا واسطہ بھی نہیں ہے ورنہ پورا سلسلہ وہی جبیر امین لے کر آئے روی اللہ عنہ علیہ اسلات و اسلام لیکن حدیث خود سے اس لحاظ سے بڑی ہی نویز اور انتہائی ایسی حدیث جو ایک حدیث کا ذوق رکھنے والے کے ذوق کی بڑی اعلی تسکین ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بربردگار سے اسے روایت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی ہرم کو غلام علانف سے بجال تو ہوں ہررمن فی ماں اے میرے بندو میں نے اپنی ذات پر اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں اس ظلم کو تمہارے ماں بہن بھی حرام قرار دیتا ہوں فلا تو تم ہوں ظلم نہ کرنا میں نے یہ ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت زیادہ تسلی اور تسکین کا باعث ہے کہ ہمارا خالق المالک فرمار ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لی اس کا ظلم کو حرام کرنا ہماری یا مخلوق کی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر سکتی بلکہ اس کا ظلم کو اپنے اوپر حرام کرنا اس کے اپنے اختیار سے ہے وہ کسی کا مجبور نہیں ہے یہ اس کا اپنا فیل ہے اپنا اختیار ہے اللہ تعالی اپنے اوپر جو چاہے ذمہ داری لے لے اپنے اوپر کسی چیز کو فرض کر لے کسی چیز کو حرام کر لے اور یہ ایک بڑا ہی تسلی کا پہلو ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنے والوں کو اور اس کی اطاعت کرنے والوں کو روز اول سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس ذات کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے وہ ظلم نہیں فرماتا جہاں ظلم کے اندیشے ہوتے ہیں وہاں عمل کی کوئی اساس نہیں ہوتی اور وہاں ایک مستقل عجیب و غریب خوف و حراس کی کیفیت ہوتی ہے جیسے دنیا کے بادشاہ یہ حکام اگر ظلم پر آمادہ ہو جائیں تو ان کا ظلم ان کی رویت کے لیے وبارے جان بن جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال کاروباری لوگوں پر ٹیکس لگانا یہ ظلم کی ایک بڑی بھونڈی مثال ہے کسی حاکم کو کسی بھی نوعیت کا ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں شرن ظلم میں جس کا حساب دینا ہوگا جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے اس کے اس گناہ کو جنا سے بڑا گنا قرار دیا گیا ہے اس کی دلیل رسود اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مائز اصل جن سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے ان رجم کر دیا جائے رجم کر دیا گیا سزا قائم ہو گئی اللہ کی حد نافذ ہو گئی تو رسول اللہ وسلم نے شاخ فرمایا تھا لقتاب تو لوتابہ صاحب مکسند حص ماحض ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس کھاتا ہے رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے اگر وہ حاکم بھی کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے مانا جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے اس کا یہ گنا ایک زانی اور بد کردار سے بڑا گنا ہے ابھی تو پیغمبر علیہ اللہ صلی السلام نے یہاں اس کے گناہ کو زانی کے گناہ سے بڑھا کر پیش کیا ہے اور جبکہ شریعت نے نظام زکات دیا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کی بہت ہی کمی احساس ہے تو اس نظام زکوات سے انحراف کر کے خود سات کا ٹیکس لگانا اس میں دو گنا اور ہیں ایک شریعت سے انحراف کہ زکوات مصول نہیں کی جاتی دوسرا شریعت کے مقابلے میں اپنا خود ساختہ نظام اور خود ساختہ شریعت ٹیکسوں کی صورت میں تو ایسا حاکم ایک بڑا مجرم ہے باغی ہے جو کسی بھی نوعیت کا ٹیکس لگاتا ہے تو جس حاکم سے ظلم کے اندیشے ہوں وہاں معاملے اوتر ہو جاتے ہیں صورتحال بگڑ جاتی ہے اللہ رب العزت نے سراطب السکیم کے سالکین کو یہ تسلی دی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لی ہے بڑی عجیب تعبیر ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی شخص کوئی چیز حرام کر سکتا ہے مگر اللہ رب عزت خود اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لے یا کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے یہ اس کی رحمت کی وسرت کی دلیل ہے جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کاتاب نفس رحم اللہ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لی ہے کتنا عمدہ اسلوب بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے رحم کرنا اپنے بندوں پر مخلوقات پر اپنے اوپر فرض کر لیے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ یہ خال کے کائنات کا اپنا اختیار اپنی مرضی ہے جو اللہ رب العزت کی محبت اور شدت رحمت کی دلیل صحیح بخاری میں نبی اسلام کی حدیث ہے من جبل ربی رحموں کی روایت سے اور بات ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا رسول اللہ, اللہ سم نے ایک سوال کیا یا مب اطدری محب اللہ محب اللہ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اب اللہ کا بندوں پر حق سمجھ میں آتا ہے اللہ خالق ہے مالک ہے رابق ہے ہر چیز پیدا کرنے والا دینے والا وہ اپنا حق بندوں پر نافذ کر سکتا ہے لیکن بندوں کا اللہ پر حق بندے مخلوق کے محض مملو کے محض خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت ہی نہیں اس مخلوق کا اللہ پر حق یہ بڑی عجیب تعبیر ہے لیکن یہ ہمارے پروردگار کی بسرت رحمت کی دلیل ہے یہ حق اس نے خود اپنے اوپر اپنے بندوں کا قائم کر لیا نہ کسی کے اسرار پر نہ کسی کے مجبور کرنے پر اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اس میں اصل نقطہ یہ پناہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو حق اپنے اوپر قائم کر لیا بڑا اہم حق لگتا ہے تو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے میں یہ ہوں کہ بندے اللہ کی عبادت کریں ایک حق اور دوسرا حق کیا ہے وراشر وہ بھی شعد اور اس حق میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یعنی دو حق ہے ایک حق نہیں دو مستقل مسائل ہیں توحید نفیت میں اثبات توحید میں اس بات کا پہلو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نفی کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں پوری زندگی کے کر اللہ کی عبادت کرتے رہو گے یہ توحید ناقص ہے جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو نفی نہ ہو تب توحید کا کمال حاصل ہوگا یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اللہ یو حل دب ملاشر کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے ایک حق بندوں کا اپنے اوپر قائم کر لیا ہے کہ جو بندے پوری زندگی توحید پر قائم رہیں گے اور شرک نہ کریں گے اور اگر ہو گیا تو توبہ کر لیں گے پچھلا معاملہ صاف کروا کے آگے پوری زندگی استقامت علیہ توحید پر گزاریں گے تو ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں کبھی عذاب نہ دے جہنم میں نہ جھونکے وہ اللہ کے یہاں کامیاب قرار پا جائیں یہ ان بندوں کا اللہ پر حق ہے یہ حق کسی نے مقرر نہیں کیا یہ اس کا اپنا اختیار اپنی مرضی ہے نقطہ یہ ہے کہ یہاں عظمت یا توحید آشکارا ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ کی توحید کا حق ادا کریں شرک سے بچیں وہ اللہ کے اتنے عظیم ہیں کہ اللہ خود ان بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے کہ مجھ پر یہ اب یہ بات فرم ہو گئی کہ ایسے بندوں کو کبھی عذاب نہ دو تسلی کا بڑا عجیب پہلو ہے تو یہی معاملہ یہاں پر بھی کہ جا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی سی اے میرے بندوق میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا غلط مربو کا عہدہ تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ محرب کا بے غملان تیرا پرور بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس قسم کی صفات میں حت ادب یہ ہے کہ جس عیب اور نقص کی اللہ تعالی سے نفی کی جا رہی ہے ظلم ایک عیب ہے ایک نقص ہے اللہ اس سے پاک ہے جس نقص اور عیب کی اللہ سے نفی کی جائے گی جو اس کی ضد ہے اور جو صفت اس کی مقابل ہے اسے پورے کمال کے ساتھ اللہ کی طرف منصوب کرنا ہوگا اللہ ظلم نہیں کرتا اتنا کافی نہیں بلکہ ظلم کی ضد عدل ہے اللہ کی صفت کمال ہے عدل ہے خالی ظلم کی نفی کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس نفی کے مقابلے میں جو اس بات ہے اور جو اس کی ضد ہے جو اس کا مقابل ہے اسے پورے کمال کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کی طرف منسوب کرنا فرض ہے اللہ کو موت نہیں آتی اتنا کافی نہیں بلکہ اللہ رب العزت صفت حیات سے متصف ہے اور وہ حیات بھی کمال کی ہے ایسی حیات ہے جسے کبھی عدم لاحق نہیں تھا اور ایسی حیات ہے جس پر کبھی فنا تاری نہیں ہوگا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ایسی حیات کا مالک ہے کہ پوری مخلوقات کو حیات دینے والا ہے انسان حیات پاتے ہیں اسی کی عمر سے اور پھر وہ حیات ختم بھی کرنے پر قادر ہے یہ اس کی صفت کمالِ حیات ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اتنا کافی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کمارے عدل کمانے کا ہے اور اس کا ہر فعل عدل پر قائم ہے اور کوئی فعل عدل سے خالی نہیں ہے یہ ایک قسم کی تسلی اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے ہدایت کریں اس کے حساب کی تیاری کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزم ظلم نہیں کرے گا کسی پر ظلم نہیں کرتا اس کا ہر امر اس کا ہر فعل عدل پر قائم ہے اور ظلم پر قطائ قائم نہیں یہ معنی نہیں کہ اللہ ظلم پر قادر نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم پر قادر نہیں کسی ظلم نہیں کرتا یہ تو کوئی کمال نہ ہوا یہ تو کوئی کمال نہ ہو کمال تو یہ ہے کہ ایک فیل پر قدرت ہو اور پھر وہ فیل نہ کیا جائے یہ کمال کی صفت ہے اللہ ہر چیز پر تادر ہے اور یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ظلم پر تادر ہے مگر ظلم نہیں کرتا اور اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کبھی ظلم نہیں کرے گا تو پھر یہ ایک بڑی تسلی کا پہلو ہے کہ ہمارا خالق اور مالک جسے ہم نے حساب دینا ہے وہ ظلم نہیں کرتا رما کے بجائے تم ہر رمن فیما بہن کو میں نے اس ظلم کو تمہارے دیش بھی حرام قرار دے دیا ہے اور تم پر یہ بات فرض ہے کہ تم میرے افعال اور میرے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو اللہ پاک کے سارے افعال قابل تعریف محمود ہیں سارے افعال مداح اور حمد کے مستحق ہیں تو تم بھی ان افائل کو اپناؤ جو یقین اللہ تعالی کی محبت کا باعث ہوں گے کہ تم بھی ظلم نہ کرو اس لیے کہ ہمارا خالق اور مالک بھی ظلم نہیں کرتا ہمارے خالق اور مالک نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہم بھی ہر قسم کا ظلم اپنی پر حرام کر لیں تاکہ اللہ کا فیل اور اس کی صفت اپنانے کی ہم کوشش کریں اور یہ اللہ کے رضا کا باعث ہو کر اس کی افعال کو اپنانا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے ہم بھی لوگوں کو معاف کریں اللہ راضی ہو اللہ تعالی ستاروں اور ریو میں گناوں پر پردہ ڈالنے والا ہم بھی اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپائیں کسی کا کوئی معلوم ہو اس پہ پر پردہ ڈال دیں یہ اللہ رب الزم کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہوگا اسی طرح ہم یہ سمجھ کر یہ سوچ کر کہ ہمارے خانے پر مالک نے جو اتنی قدرت کا مالک ہے اپنی اوپر ظلم کو حرام کر لیا حالانکہ اس کائنات میں اللہ کے بڑے بڑے باغی موجود ہیں بڑے بڑے تاغی موجود ہے مشرقین کفار شراون جیسے نمرود جیسے قارون اور شداد جیسے مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے ان کے ساتھ بھی عدل ہوگا شراون ہو حامان ہو قارون ہو شداد ہو نمرود ہو ان کے ساتھ بھی عدل ہوگا ابو جہل کے ساتھ بھی عدل ہوگا ابو لہب کے ساتھ بھی عدل ہوگا یہ خان کے کائنات کی صفت کمار عدل ہے تو ہم بھی یہ سوچ کر کہ ہمارے پروردگار کی صفت ہے اور اس کا فعل ہے ہم بھی ہر طرح کا ظلم اپنے اوپر حرام کر لیں کسی پر ظلم نہ کریں دوست و دشمن ہو کسی کا حق نہ ماریں کسی کا مال نہ اتھیائے کسی کی غیبت نہ کریں کسی کا نمیمہ نہ کریں کسی پر پہتان کوادی نہ کریں یہ سب کا سب ظلم ہے اپنے بھائی پر خر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من کا نہ لہو مغرب مدن اللہ پھر ارد ہی اومان ہی فلیت حن لیا بولا یہ آتی ہے یوم اللہ درم افی اگر تم میں سے کسی شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو اس کی عزت کے تعلق آج ہی جاؤ اس کے پاس اور معافی مانگ لو اپنے دامن کو پاک اور صاف کروا لو قبل دیا یوم قبل اس کے وہ دن آ جائیں لا درہم افلا دینار جس دن بری ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا صحیح دست اور خالی ہاتھ آؤ بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا بالکل خالی ہاتھ آؤ اور اگر کچھ ساتھ ہوگا تو وہ نیکیاں اور گناہ ہوں گی پھر الدار پور انصاف قائم کرنے کے لیے نیکیاں تقسیم کر دے گا تمہارے اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو جن کی حکت بھی ہوئی ہے ان سب کے گناہ اللہ پاٹ تمہارے سر پہ ڈال دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے تو اس پہلو سے سوچ کر کہ ہمارا خالق اور مالک بھی وہ بات ہے جس کے کمال عدل کا یہ تقاضہ ہے کہ اس نے ہر طرح کے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو ہم بھی حرام کر لیں کسی قسم کا ظلم روا نہ رکھیں بلکہ جو بھی بات کریں وہ عدل کی میزان میں ہو اور جو بھی فیل اپنائیں وہ عدل کے میزان میں پورا ہو جو بھی کام کریں فیصلہ کریں بدل و انصاف پر قائم ہو فلا تو بارم فرمایا کہ تم بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرنا تو اے اس نیک راہ کے تاثر اور تھانک سراط مستقین پر چلنے والے خوش ہو جائیں کہ تجھ سے حسابوں کے ساتھ دینے والا رب ظلم نہیں کرے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کے اعمال نہانے ان کے سامنے کھول دے گا ان کی زندگی کے صحائف ان کے سامنے کھول دے کر اور کہے گا کہ میرے بندے کو خود پڑھ لے ایک ایک برق الٹ کے پڑھ لے ایک ایک برق الٹ کے حل زالہ کا جو میرے کاتبین تھے تیرے امان لکھنے والے فرشتے انہوں نے کسی عمل کے لکھنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا ہو سکتا ہے یہاں کو ذرا گناہ درج ہو اور اس میں ظلم ہو ظلم کا پہلو ہو خیر سالانہ کا کافال تھی یہ حفاظت ان گرامن کاتوین نے کسی گناہ کو نوٹ کرنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا ہو سکتا تھا تو نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ یہاں درج نہ ہو تو کسی نیکی کے ادمے اندراج میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی میرے بندے تو خود پڑھ کے بتا مجھے اور دوسری بات یہ ہنت کا عبر اور اگر ت نے واقعی کو گناہ کیا ہو اور یہاں وہ لکھا ہو لیکن تیرے پاس عذر ہو اس گناہ کا وہ بھی بتا دے ہو. کسی قسم کا عذر ہو کوئی گناہ نے تون واقع کیا ہے اور وہ نوٹ ہے تحریر ہے مگر میرے بندے تیرے پاس وہ عذر تھا تو انہیں کسی غزر کی جناب اس گناہ کا انتقال کیا ہے وہ بھی بتا دے بیان کر دے اللہ اکبر اللہ رب الد کی رحمت کیا اس کے متفاد یاس ہے کس پر یہ حساب عدل پر قائم ہے اور کتنا بڑا تسلی کا پہلو ہے کہ تم سے حساب و کتاب لینے والا پرورتکار ظلم نہیں کرتا اس نے ظلم حرام کر لیا اپنے اوپر تم پوری داری کے ساتھ اور پوری شد و مت کے ساتھ نیکیاں کرو اور پوری وسط اور سماہد کے ساتھ اس دین کی ان بہاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اور آگے فرمایا کہ یا عبادی بادن وال ہدئی تم سستاح تو نہیں آدے اے میرے بندو سب قسم گمراہ ہو تم سب قسم گمراہ ہو تمہارے سفر کا آغاز جہالت سے اور گمراہی سے جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے بام ان مولود ہے ان لوگ فطرات تو آب واہ ہو یو ہمان ہر بچہ فطر میں اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے اس گھر کا جیسا ماحول ہو اس کے ماں باپ اسے ویسا بنا دیتے ہیں ماں باپ یہوبی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے ماں باپ عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے اور ماں باپ مجوسی ہو بچہ مجوسی بن جاتا ہے جیسا گھر کا ماحول ہو ویسا بن جاتا ہے تو یہ ایک مولود کی ابتدا ہے تو اصل یہ ہے کہ تم سب کے سب گمراہ ہو تو تمہارے سفر کا آغاز جہل سے ہوتا ہے غرارت سے ہوتا ہے اللہ میں ہدائی دوں ہاں کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں ہدایت دیتا ہوں اور یہ بات نوٹ کر لو ہدایت پر صرف وہ شخص آتا ہے جس کو میں ہدایت دوں ہنستاح دو انہیں پھر تم سب کو چھوڑ دو مجھ سے ہدایت طلب کرو ہدایت کی راہیں میرے پاس تلاش کرو میرے نبان میں تلاش کرو میری پڑھی میں تلاش کرو میرے پیغامات میں تلاش کرو آپ میں تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت بھی میری طرف سے میں ہی دوں گا اللہ اکبر اللہ تعالی نے جس چیز کا حساب لینا ہے اس کی مسبت رحمت کا اندازہ کیجیے یہ وہ بھی میں ہی ع کروں گا اللہ نے چھوڑ نہیں دیا ہمیں کہ میں نے حساب لینا ہے بس تم سدھر کر آ جاؤ اور سمر کر آ جاؤ ہدایت لے کر آ جاؤ مجھے معلوم نہیں جہاں سے مرضی لو جہاں سے چاہو حاصل کرو مجھے ہدایت چاہیے جیسے کہ دنیا کا نظام ہے ہمارا خالق اور مالک اور اس کی رحمت کی مسائل کہ جس ہدایت کے تعلق سے میں نے حساب لینا ہے جنتیں تقسیم کرنی ہے وہ بھی میرے ہی عطا سے حاصل ہوگی اور میں نہیں عطا کرنی ہے مجھے سے مانگو وہ بھی میں نے ہی دینی ہے کہیں اور سے لوگے تم کت ہدایت تک نہیں پہنچ سکو گے کت حق حاصل نہیں کر پاؤ گے وہ بھی میرے ہی پاس ہے میں ہی عطا کروں گا جس چیز پر حساب لینا ہے وہ بھی میں نے ہی عطا کرنی ہے تم سب سے کٹ کر میرے سب منسلک ہو جاؤ دوسرے ہدایت طرف کرو میرے پیغامات دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا معاملہ اس طرح فرمایا کہ آدم السلام کو کسی نیکی کے بغیر اور کسی جو ہے وہ عمل سانح کے بغیر جنت دے دی یہ کم رحمت ہے اللہ تعالی کی وہ نعمت جس کی کوئی نظیر نہیں آیا تو ہی حال کے بعد ہی مانا رین بلا عدال السمیت بلا ہیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل میں تم کا تصور پیدا ہوا ایسی جنت نہ مو دن سو خیر من دنیا و ما پوری دنیا دنیا کی پراپرٹیاں دنیا کے سونے اور چاندی دنیا کا پانی اور سراعتیں دنیا کا تیل اور پٹرول دنیا کے پہاڑ سربتیں اور یہ معدنیات ان سب کو فروخت کر کے جو پیسہ حاصل ہوگا اس پیسے سے تم جنت کی ایک بالش بھی نہیں خرید سکتے یہ سارا پیسہ مل کر جنت کی ایک بالش کا سودا بھی نہیں بن سکتا مگر حالانکہ کائرات نے آدم اسلام کو کسی عمل کے بغیر اور کسی نیکی کے بغیر دے دی پوری جنت دے دی چاہتے چاہو کھاؤ پیو بیوی بی بھی ان سے پیدا کر کے دے دی خوب عیش کرو مہیش کے نیم کو میں صرف ایک درخت سے روکا ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا آدم ان کے قریب چلے گئے اس درخت کو چک بیٹھے اللہ نے جنت سے نکال دیا رب فرما دیا حقیقت آشکارا کر دی اس میں کوئی بھار نہیں کمنی خدا پر انتبیہ ہدایا فلاں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی میری طرف کسی اور کی طرف سے نہیں ہدایت نامی چیز زمینوں پر نہیں بنتی ہدایت نامی چیز انسان نہیں بناتے چیز اور فریش نہیں بناتے بلکہ یہ وہ خالص ذاتتہ اور نظام ہے جو میں ہی بناتا ہوں میری طرف سے آئے گی میری بہن اور میرا پیغام جس نے اس کو مان لیا اور قبول کر لیا وہ دوبارہ اس گھر کو آباد کرے گا اس گھر سے نکال رہا ہوں اور تم پر ایک امتحان قائم کر رہا ہوں کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی جس نے اس کو تھاما اور قبول کیا اسی کو اختیار کیا میری بہی سے چمٹ کیا اور میرے پیغامات کو پڑھا اپنایا اور عمل کیا تو دوبارہ اس گھر میں آئے گا اور اس گھر کو آباد کرے گا باقی کوئی شخص کو آباد نہیں کر سکتا اور اس گھر میں نہیں آ سکتا تو اللہ وہ ہدایت با اپنے بات رکھی اس کا بنانا بھی اور اطلاع فرمانا بھی بناتا بھی میں ہوں عطا کرنے والا بھی میں ہوں تم پر یہ فرد ہے تمہارا یہ کام ہے کہ میری بنائی ہوئی ہدایت کو تم اپنا لو پکڑ لو اعتصام کر لو تنسو کر لو اور اس کے بعد مجھ سے دعائیں کرو اح دن اثرات مستقیم کہ یا اللہ ہمیں خراط مستقیم دے دے یہ نہیں کہ میری ہدایت سے دور ہو بزرگوں نے فرمایا اور اماموں نے فرمایا پیر و مرشد کی تعلیمات ان سے چمٹے ہوئے ہو اور مجھ سے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہو یہ طریقہ تو غلط ہے اس راہ پر چلنا پڑے گا قدم بڑھانے پڑیں گے جب وہی الہی سے خالص منسلک ہو جاؤ گے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا ایک ہاتھ میں تحم علیہ السلام کی حدیث ہوگی اللہ کی ہدایت چمٹ جاؤ گے اور پھر دعائیں کرو گے ایک دن اسراف المستفین تو کیونکہ تم نے صحیح راہ کا انتخاب کیا تمہارا قصد سو فیصد درست ہے تمہاری کوشش بالکل درست ہے تمہاری سن بالکل صحیح ہے اب ہم تمہیں ہدایت دے بھی دیں گے اور ساتھ ایسی استقامت دیں گے کہ تمہیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھیں گے پیارے دن نے فرمایا تھا ترق ہی تم امرہی لن تو ما مات رسم رہنا کتاب اللہ و سنت ہی میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامر ہو گے گمراہمی ہوگے حق پر قائم رہو گے حق کی زبانتے ہیں وادے ہیں جنت کی زبانتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسرا میری سنت یہ وحی علاحی جب تک اس چمٹے رہو گے حق پر قائم رہو گے اور یقین جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ہدایت بنانا بھی اللہ کا کام ہے عطا کرنا بھی اللہ کا کام ہے تو اللہ فنوارے میرے بندوق تمہارے اوپر تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں نہ بنانے کی اور نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہونے کی تم میرے پیغامات پر غور کرو اور میری وہی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور پھر جہاں بیٹھے ہو وہیں مشکل دعائیں کرو کہ یا اللہ ہدایت دے بھی دے اور استقامت بھی ادا فرما دے تو کیونکہ تمہارا فضل نیت اور سندھ بالکل درست ہے تو میں تمہیں ہدایت دے بھی دوں گا اور اس پر تا حیات استقامت بھی دے دوں تو اللہ پاک فرمارا یا بادی کل بال اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو تمہارا آغاز جہل سے ہے اپنی ماں کے پیٹوں سے نکلے بالکل جاہل نہ کچھ پڑھ سکتے تھے نہ کچھ لکھ سکتے تھے نہ تمہارے سینئر میں کچھ علم تھا وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے قبل ہی وہ حافظ قرآن بن چکے تھے اللہ تو پروار ہے اخرت اپنی متوری لا لاتا شہیا تم سب قسم اپنے ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکلے کہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا کوئی تمہارے پاس علم نہیں تھا بالکل خالی اور یہ ہر شخص کے نقطۂ آغاز ہے جہل سے اور دوران سے تمہارا آغاز ہوتا ہے تو تم اس راہ پر چلو اس راہ پر چلنے سے حق نصیب ہوگا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور کامیابی یہ ہے اب یہ سفر اس طرح طے کرو کہ یہ سفر تمہیں دوبارہ اللہ تک پہنچا دے پوری رضا محبت کے ساتھ رحمت کاملا کے ساتھ یہ سفر اللہ کی طرف ہی جاری ہے ایک دفعہ اللہ کا امر آئے گا روح قرض ہو جائے گی عمل سالے ہوں گے تو عمل سالے کے ساتھ اپنے رب سے جا ملو گے برے عمل ہوں گے تو برے عمل سے اپنے رب سے جا ملو گے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا اور کسی بندے کو اپنے سے توڑ کر پھینک دے گا جڑنا چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی راہ پر چلنا ہوگا جو راستہ اللہ نے دیا ہے اور جو راستہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھ تک پوری رضا اور نیکیوں کے ساتھ ملنے کا راستہ یہ ہے کہ اسی راہ پر چلو جو میں نے دیا ہے اثرات مستفین اس دن افراد المستفین جہل سے تمہارا آغاز ہوا اس جہل سے اگلا قدم علم ہے اور علم کی کچھ حدود ہیں وہ علم جو وحی الہی پر منتج ہو اور پھر علم اور وحی الہی اس کی حد اور اس کی اساس اخلاص ہے ان ساری اہمیتوں کو سمجھ لو کہ سفر آسان بھی ہے اگر فہم آ جائیں اور مشکل بھی ہے اگر فہم نہ ہو یاد رکھو ایک طرف جو کا سمندر ہو اور ایک طرف علم کا قطرہ ہو تو وہ علم کا قطرہ جوہارت کے سمندر سے افضل ہے اور ایک طرف علم کا سمندر ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف عمل کا ایک قطرہ ہو تو وہ عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے اور ایک طرف عمل کا سمندر ہو دوسری طرف اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ ہو تو وہ اتباع کا ایک قطرہ عمل کے پورے سمندر سے بہتر ہے اور ایک طرف جغمد علیہ اسلام کی اتباع کا پورا سمندر ہو دوسری طرف اخلاص کا ایک قطرہ ہو اللہ کے لیے اخلاص تو اخلاص کا ایک قطرہ اس پورے سمندر سے افضل ہے تب یہ پورے دین کی روح ہے اس رات مستقین ہے جس پر پوری سے چل کر اپنے پروردگار سے جام ملو گے اس طرح کہ پوری محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ جیسے ایک شخص کے لیے تھے نمبر اسلام نے دعا کی تھی اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ملک آپ کا کہ انتھا کو ہی نہیں وہاں کو ہی لے کر اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ جب تیری اس بندے سے ملاقات ہو تو یہ بندہ مجھے دیکھ کر ہسے اور کچھ بندے کو دیکھ کر ہسے یہ رواڑ محبت کی اثاث لیکن راستہ یہی ہے سراط مستقیم یہی ہے کہ علم ہو علم نافے جو اللہ کی وحی کا علم ہے اور عمل بھی ہو بالکل اسلام کی اتباہ کے مطابق اور علم کا معاملہ عمل کا معاملہ اتباع کا معاملہ اخلاص پر قائم ہو حدیث بھی باقی ہے انشاءاللہ ان جو بیان ہوگی اللہ پاک کافی عطا فرما دے فہم کامل عطا فرما دے سراۃ مستقیم کا ہدایت کا اور دین کا اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے زیب سے بچائے زبان سے بچائے جہل سے بچائے علم عطا ان مدافع نافع عمل صالح عطا فرما دے اقول و قولی حاضر وصطفر اللہ علیہ ولحم و